الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك و یا حبیب اللہ الصلاة والسلام نبی اللہ واقعیا نور اللہ میرے مغری چینل کے ناظرین ہم اپنے سسلے جیبت اے ایمان والو اپنے سسلے اے ایمان والوں میں ایک بار پھر حاضر ہیں آج ماہ رمضان و مبارک کی انتیسویں شب ہے اور روایت کے مطابق شب قدر شب قدر یہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ایک رات ہے سیکنڈ ہینڈ اسی کی طرف علماء کی ایک اکثریت ہے کہ ستائیسویں شب ہی ستائیسویں شب شب قدر ہے لیکن آج کی رات بھی پاک رات ہے اور شب قدر یہ مختلف راتوں میں ہوتی ہے تو ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے ہمیں بالکل غافل نہیں رہنا چاہیے بلکہ شب قدر کا جو وظیفہ حدیث پاک میں ہے اسے آج بھی ہمیں کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا رہنا چاہیے اللہ کا اللہ عم الن تحب العفو تو خب الفوا فع فعنی تحب العفو الفا فعف یہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے کی بہترین دعا ہے جو حدیث پاک میں ہمیں تعلیم کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی رات کی بھی خوب خوب خوب خوب خوب خوب عر ہیں پتا فرمائے یہ بھی بڑے پیاری ایک تجسس کی بات ہے کہ کون سی رات ہے شب قدر تو اسے پوشیدہ رکھنے میں بھی ایک طرح کا ہمارا ہی بھلا کہ ہم اس طرح مختلف راتوں میں عبادت بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے آج کی رات یہ ذہن بنتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہی ہو سکتی ہے تو قدر عبادت میں دل لگتا ہے قدر عبادت میں توجہ بڑھتی ہے قدر امید اور قدر رقبت کا ایک مظاہرہ مظاہرہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا کرے ہو سکتا ہے کہ آج کا یہ سلسلہ اے ایمان والوں ہمارے ماہ رمضان 1432 سو بتیس کا آخری سلسلہ ہو اگر کل چاند ہو گیا تو ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا اور پھر انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو مدنی چینل سے براہ راست مغرب کے بعد نشریات اگر کل رات چاند بھی ہو گیا تو آپ کو مغرب کے بعد سے ہی مدنی چینل پر براہ راست نشریات ملیں گی کیونکہ چاند ہو جانے کی صورت میں فیضان مدینہ میں آشکا ماہ رمضان کی کیفیات دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں ان کی جو رقت ہوتی ہے جو ہمیں رمضان ہوتا ہے جو رو رو ہوتے ہیں امیر اہل سنت پر جو کیفیت تاریخ ہوتی ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ لوگوں کو رمضان مبارک آنے کے بعد عید کا انتظار رہتا ہے جبکہ روایت اس طرح کی ہمیں یاد آتی ہے کہ اگر میری امت جانتی کہ ماہ رمضان نے ماہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ سارا سال ماہ رمضان ہوتا تو ایک ماحول کریٹ کیا ہے دعوت اسلامی نے واقعی ماحول کریٹ کیا خود مدنی چینل کے ذریعے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی مدنی چینل نے ماہ رمضان میں ہمارے مزاج اور ہمارے انداز کو یکسر تبدیل کیا اور جو ہم نہیں جانتے تھے کہ ماہ رمضان اس طرح منایا جائے غم رمضان یہ ہوتا ہے یا تو عید الفطر کی تیاریاں ہوتی تھی عید الفطر کی ایک طرح سے ایسا ہوتا تھا کہ رمضان کے جانے کی جیسے خوشیاں منائی جاتی تھی میں ایک چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں یقیناً عید خوشی کا دن ہے لیکن رمضان کے جانے کا غم یہ کم نہیں ہوتا کہ اس ماہ میں مخفرت کی رحمتوں کی بھی تقسیم ہوتی ہے اور دھرا در جہنم سے آزادیاں نصیب ہوتی ہیں ایک یہی خوف کیا کم ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے یا نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہم اس سے رحمت کی امید رکھتے ہیں اس سے اس کے فضل کی امید رکھتے ہیں لیکن عبادت کرنے والے عبادت کرتے ہیں اور ہم جس طرح غفلت میں ماہ رمضان کو گزار دیتے ہیں یہ ہر ایک اپنی کیفیت کو جانتا اور سمجھتا ہے تو کل اگر چاند ہو جاتا ہے تو آپ کو یہیں مدنی چینل پر برائے یہ برائے راست ہماری نشریات یہ رات دیر تک رہیں گی چونکہ پھر چاند رات ہونے کی صورت میں میر سنت کی ملاقات کا سلسلہ بھی رہے گا جو مدنی قافلوں میں چاند رات یا عید کے دن سفر اختیار کریں گے متقفین ان سے ملاقات بھی ہوگی اور تو وہ بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے اور اسٹوڈیو سے ہمارا اسلامی بھائی آپ سے براہ راست لنکنگ میں رہیں گے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے مدنی پھول دیتے رہیں گے عید کی نماز کا طریقہ عید کی نماز کے آداب عید کی نماز میں غلطیاں ان غلطیوں کی اصلاح کیسے ہوتی ہے عید کے دن کیا کرنا چاہیے ساتھ ہی انشاءاللہ شاء اللہ از فطرے کے متعلق احکام اور فطرے کے مسائل بھی اللہ نے چاہتے ہو آپ کو عید کی رات آ, مدنی چینل پر بیان کیے جائیں گے پہلے میں پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ آپ چاند رات کو گناہوں میں گزارنے کے بجائے ہم سب نیت کریں ہم اسے عبادت میں گزاریں گے لہ لت الجائزہ ہے عبادت کی رات ہے جو اس رات کو بھی عید الفطر کی رات کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھے گا اس دن نہیں مرے گا اس کا دل جس دن لوگوں کے دل مر چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس دن اس کے دل کو دل مردہ ہو جائیں گے بڑی برکت اور بڑی فضلت والی راتیں ہیں یہ غفلت والی راتیں نہیں ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اس چیز کو محسوس کریں گے اور اگر واقعیت آپ کو رمضان مبارک کے جو سلسلے آپ نے دیکھے تو آپ کے اسکرین پر اس وقت ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر آپ ملاحظہ کریں گے اور اس ایس ایم ایس پر اور آپ کو ای میل ایڈریس بھی دیتے ہیں فیڈ بیک ایٹ ریٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی تو یہ دونوں ایک ساتھ دے دیں ای میل ایڈریس بھی دے دیں اور ایس ایم ایس کا نمبر بھی دے دیں ہماری جو کالنگ ہے کالنگ کا نمبر بھی لے لیں تینوں تینوں چیزیں ایک ساتھ چلائیں تھوڑی دیر تک آپ اپنے جو آپ کی فیلنگس سے رمضان سے متعلق مدنی چینل کے حوالے سے اس کے سلسلوں کے حوالے سے آپ نے ماشاء بہت سارے سلسلے دیکھے اور مادنی مذاکرے دیکھے سن و تبر میانات دیکھے فیضان سہری دیکھی ایک سے ایک سلسلے دیکھتے رہے آپ مغرب کی نماز کے بعد الحمدللہ پورے ماہ رمضان قوم و بیش اس طرح اے ایمان والوں سلسلے میں بھی شامل رہے جو جو آپ کے محسوسات ہیں جو رمضان و مبارک نے جس طرح ہمارے احساسات میں ایک نمایاں تبدیلی لانے کی کوشش کی مدنی چینل نے ان تمام محسوسات کو آپ تحقیق کریں ایس ایم ایس کریں اپنی تجاویز دیں اپنی سفارشات دیں اگر آپ کو کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے اسے آپ بالکل بھیجیں ان اللہ تعالی امید ہے کہ ہم تک پہنچے گی اور اس کی اصلاح کی صورت بھی بنے گی اور ہمارے دن رات کام کرنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا بھی یہ سبب بنے گا تو آپ ای میل کے ذریعے اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے کال ریکارڈنگ کے ذریعے جس طرح رمضان کے رخصت ہونے کی فیلنگس ہوتی ہیں اس سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ماہ رمضان کے رخصت ہونے کا اور رمضان یوں گزارنے کا اور اس طرح مطلب کہ رکت پر ایک انداز ہوتے ہیں تو آپ اپنی کال ریکارڈ کھول کرائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی کال ہو جو مدری مذاکرے میں بھی آنر کر دی جائے یا آپ کے ایسے جذبات ہوں جو مدربی مذاکرے میں بھی آنر کیے جائیں جو رات کو انشاءاللہ شاء مذاکرہ ہوگا تراویح کے بعد تو آج ہو سکتا ہے یا رات کا آخری مدرم مذاکرہ ہو پھر کل دوپہر دن کا مدنی مذاکر ہوگا پھر مغرب کی عصر کی نماز کے بعد الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوگا تاریخ اجتماع ہوتا یہ روز زمین کا ایسا اجتماع شاید آپ نے کبھی کہیں نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا تو یہ چند میں نے مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور ہمارے اسٹائم کا آپ کے ایس ایم ایس کا آپ کی کال کا اور آپ کی ای میل کا انتظار رہے گا نیز آپ اپنے فطرے یقیناً ادا کریں گے تو اپنا فطرہ ہو سکے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیں اپنے اطیات دعوت اسلامی کو دیں اپنا فطرہ اور زکاط دیگر جو ڈونیشن ہیں دعوت اسلامی مدنی چینل سب آپ کے سامنے مدنی کام آپ دل کھول کر اطیات بھی دیں ساتھ ساتھ عید کے دن کی نشریات بھی دیکھنا مت بھولیے گا انشاءاللہ عید کو صبح نو بجے سے ہماری نشریات براہ راست ہم آغاز کریں گے آپ کو انشاءاللہ شاء اس کے مدنی پھول دیے جائیں گے دس بجے فیضان مدینہ میں عید کی نماز کا موبش ادا کی جائے گی امول سنت ہوتے ہیں عید کی نماز ہوتی ہے عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوگا تو بڑی دقت انگیز دعائیں ہوتی ہیں الوداع بھی پڑی جاتی ہے عید کے دن بھی بڑا پرسوس بڑا پور کیف منظر ہوتا ہے آپ کی زندگی کے یادگار لمحات ہوں گے اگر آپ فیضان مدینہ میں آ تو وہ بھی ان شاء اللہ براہ چینل پر نشر کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی مدنی چینل پر ان شاء رات تک ہمارا برائے راست ہمارے سلسلے اور بس چلتا رہے گا اب مدنی چینل سے جس طرح رمضان و مبارک میں وابستہ رہیں نیت کیجیے آئندہ رمضان تک بھی وابستہ رہیں گے اور ہمیشہ وابستہ رہیں گے اللہ تعالی ہمارے ہماری دعوت اسلامی کو ہماری مدنی چینل کو اور امیر السنت کو تمام عاشقۂ رسول کو سلامتی عطا کرے نظر بس سے بچائے آمین بجا ہند امین صلی اللہ تعالیٰ پہلی والی وسلم یہ مختصر اور تھوڑا سا آگے تک کا جدول و تعارف تھا جو میں نے کیا آی ایف اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں اے ایمان والو یہ ہمارا موضوع ہے آج ہم سورے حجرات کی آیت نمبر بارہ سے چلیں گے یا من وَلَا وَلَا وَلَا رحیم ج میں کنزل ایمان اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اور اے بنا ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی جیبت نہ کرو کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے کل آپ کے سامنے ان نمل ممنون اخوتن اقبی کم بک اللہ پر کچھ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی مسلمان مسلمان بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو آج آپ کے سامنے جو موضوع بیان کیا اس میں بدگمانی بھی ہے ایبو کو ٹٹولنا بھی ہے اور جیبت سے متعلق بھی ہے اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہیں ان میں بھی آپس کی محبت اور پیار کا اور احترام مسلم کا بیان ہے کہ اے ایمان والو نہ مرد مردوں سے ہنسیں عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں اور آپس میں تائنا نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے تو آپ غور کیجیے کہ اب چونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری ہو بیان کہ اس سے پہلے بھی کگلی کے متعلق فارسی کی خبر سے متعلق بیان ہو چکا آپ کو میں اشارتن ارج کر چکا تھا مسلمانوں کے سلحوں سے متعلق ان کے آپس میں محبت اور پیار اور بھائی چارگے سے متعلق اور اس کے بعد یہاں دیکھیے کہ مرد مردوں سے نہ مرد مردوں سے ہنسے جو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں جس کو فلم چڑھانا کہتے ہیں طرح طرح کی ان کے دل آزاریاں کرتے ہیں پھر عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں جن کے اوپر ہنس رہے ہو ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو اور نہ عورتیں اب دیکھیں یہاں پر خاص عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ تو یا لذیذ آمنو میں عورتیں آ جاتی ہیں لیکن یہاں خاص کر کے عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ اس معاملے میں عورتیں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک آ... آیت... وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے ہی اس طرح کی باتیں کہ عورتوں کو کم ہی عورتوں کی خوبیاں نظر آتی ہیں ایب نظر آتے ہیں یہ اسلامی بہنیں امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کو سمجھ جائیں گی کیا آپ کو سامنے والی عورت کے کپڑے میں بھی عیب نظر آتا ہے اس کے بناؤ سنگھر میں بھی عیب نظر آتا ہے اس کی چال ڈھال میں بھی عیب نظر آتا ہے اس کی بول چال میں بھی اب نظر آتا ہے کوئی ایک کا دو خوبی کا بیان کریں پھر دس اس کی خامیاں کا بیان کریں گے اس کو میچنگ صحیح نہیں آتی اس کے کپڑے صحیح نہیں ہیں اس کو بولنا صحیح نہیں آتا اس کو چلنا صحیح نہیں آتا اس کو بیٹھنا صحیح نہیں آتا یہ یوں کرتی ہے یوں کرتی یوں کرتی ہے اتنی عورتوں کے اندر ایب نکالنے کی جس کو ہمارے کہتے ہیں کیڑے نکالنے کی عادت ہوتی ہے اپنے کو بھول کر حالانکہ یہ خود ایک اتنا بڑا عیب ہے جو یہ کر رہی ہے اس کا اپنا ایب ہے کیا اوروں کے ایب ہی نظر آتے ہیں تو ایک ڈھونڈنے والی جو طبیعت ہے نا اس کو چھوڑ کر اپنے ایبوں پر نظر رکھنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے تو اب دیکھیں یہاں پر اس بات آیا اور آپس میں تانا نہ کرو تانے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں نا پھر فرمایا ایک دوسرے کو تانا نہ کرو بلا تنا بزو بل الخاف اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو سے عجیب وغیرہ نام ہم لوگ رکھتے ہیں الامان والحفیظ حفیظ سامنے والے کو بہت خراب لگتا ہے برا لگتا ہے وقت میں ہر ایک کیا وہ آزاد کرتا پھر آئے وہاں اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچوں بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے یہاں پر بد گمانی کا ایک عنوان شروع کیا جا رہا ہے کہ بہت گمانوں سے بچو کہ بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے بد گمانی یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے اللہ تعالی ہمیں اس بدگمانی کی آفتوں سے محفوظ فرمائے اور بدگمانی کی اس نحوث سے بچائے بدگمانی کے بارے میں فیضان سنت جین ابل صفا نمبر 347 پر لکھا ہے کہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی یہ حرام ہے اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد خان رحمت الرحمان نقل کرتے ہیں نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے تو یہ بدگمانی کے بارے میں کچھ یہاں مدنی پل میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں ایک اگلے صفحے پر امبیر نے لکھتے ہیں کہ مسلمان پر بدگمانی حرام ہے میرے آقا آکا امام نمام سنت کے یہی کو نقل کیا کہ خبیز گمان خبیز دل سے پیدا ہوتا ہے پھر ایک موقع پر سرکاری نامدار صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی بات پر ارشاد فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا کہ تجھے یہ علم ہو جاتا کیونکہ اس کا تعلق تو اب اگلا کیا کر رہا ہے ہم اس کے بارے بدگمانی کیسے کریں تو بدگمانی سے بچنا چاہیے مسجد فرماتے ہیں بدگمانی سے بچو کیونکہ گمان کرنا سب سے جھوٹی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی کی آفتوں سے پیارے حمید کے خطے میں محفوظ فرمائے چند مدنی پھول یہاں سے میں نے بیان کیے البتہ بدگمانی ہم بہت زیادہ اپنے لوگوں کے بارے میں کر گزرتے ہیں اور یہ اتنا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ سیکنس دیکھیے کہ بد گمانی جب آتی ہے کسی کے بارے میں ورزی ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں ایسا کر رہا ہے غلطی پیدا ہوتی ہے یہ کیوں ایسا کر رہا ہے اور اس کے بارے میں ہم کوئی مثبت پہلو نہیں سوچتے ارے جھوٹ بولتا ہے بھائی آپ کو کیسے پتا چلا وہ جھوٹ بولتا ہے ارے غلط بیاں نہیں کر رہا آپ کو کیسے پتا چلا یہ غلط بیا نہیں کر رہا ہے یہ دو نمبر کا مال کما تھا آپ کو کیسے پتا چلا دو نمبر کا مال کا رہا ہے یہ یوں کرتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا یہ یوں کرتا ہے اس کو دیکھو رو رہا ہے اس کو ریا کاری کرنے کا تو کچھ آتا نہیں ہے ارے بھائی خدا کا خوف کر آپ کو کیسے پتا چلا یہ ریا کر رہا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے آپ کو کیسے پتا لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات کرتا آپ کو کیسے پتا چلا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات کرتا ہے کوئی ایسا واضح کرینا موجود ہے کوئی ایسے واضح علامت موجود ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ بدگمانیاں کر رہے ہیں اس سے تو اس کے لیے کیا اس سے کے لیے اس کو تو نام چاہیے اس لیے یہ کر رہا ہے اس کو تو بڑا چاہیے اس لیے کر رہا ہے اس کو تو یہ چاہیے اس لیے کر رہا ہے اس کو دولت چاہیے اس لیے کر رہا ہے اس کو شہرت چاہیے اس لیے کر رہا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کیا مطلب ہمارے پاس ایسا پیرامیٹر ہے ہمارے پاس کیا ایسا معیار ہے کیا ایسا پیمانہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ طے کر لیں اور باقاعدہ اس پر جشن کرتے ہیں بعض لوگ بالکل کنفرم کرتے ہیں کہ یہ کر ہی اس لیے رہا ہے آپ کو کیسے پتہ چلا یہ کیوں کر رہا ہے ایسا یہ ایس شخص رو رہا ہے آپ رونے والے کو دیکھ کر اس کے ساتھ رونے کے بجائے آپ اس کے بارے میں بدگمانی کر رہے جبکہ یہاں فیضان سنت میں حضرت سیدنا مقحول دمشقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے نقل لے کہ فرماتے ہیں جب کسی کو روتا دیکھو تو اس کے ساتھ تم بھی رونے لگ جاؤ بدگمانی مت کرو کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے ایک مرتبہ ایک رونے والے مسلمان کے بارے میں میں نے بدگمانی کر لی تھی تو اس کی سزا میں سال بھر تک میں رونے سے محروم رہا سال بھر تک میں رونے سے محروم رہا آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آتا ہمیں ذوق نہیں آتا ہمیں وہ لطف نہیں ہے ارے بھائی سوچو کتنوں کی بدگمانیوں کا وبا لے کر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہاں سے ذوق آئے گا کہاں سے شوق آئے گا کہاں سے رونا آئے گا کہاں سے قلبی آئے گی اور وہ گمے رمضان میں ہو رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے رو بھی تھوڑی دیر پہلے تو ہسراتا تو تھوڑی دیر پہلے ہسرات تھوڑی دیر کے بعد رو نہیں سکتا دوبارہ بھی تھوڑی دیر کے بعد ہنسکتا ہے کیسے تو ہوتی رہتی ہے انسان کی کیفیت مزاج انداز سب تبدیل ہوتا ہے آدمی اپنے والی صاحب کے انتقال پر رو رہا ہوتا ہے اور اگلے دن نہیں رو رہا ہوتا کہ اس کے باپ کا مطلب وہ اللہ جھڑ بولا وہ وہ دکھانے کے لیے رو رہا تھا کیفیت انسان کی تبدیل ہوتی ہے حالات انسان کے تبدیل ہوتے ہیں ماحول کے تبدیل ہوتے ہی انسان کی سوچ و کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے باقاعدہ روایت میں حضرت حنسلہ ربضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر روایت ملتی ہے جو مجھے پورے خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ آکا کی وارکا میں جب حاضر ہوتے تو ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی گھر چلے جاتے تو ان کی کیفیت ہو رہے جاتی انڈسٹر بات ہے تب یہاں بیٹھیں گے باتیں سنیں گے جہنم کی باتیں ہوں گی جنت کی باتیں ہوں گی خوف خدا کی باتیں کیسے تبدیل ہوگی جب گھر میں چلے جائیں گے بیوی بچوں کے ساتھ ویڈنگ گے گھر والے تو بیٹھے وہ بابو بات نہیں رہی ڈیفینیٹلی کیسے تبدیل ہو جائے گی لوگ تبدیل ہوتے ہیں بولنا شروع کر دیتا ہے جیسے امیر سنت بڑا پیارا مدنی پھول دیتے ہیں کہ ذوق میں رہنا ہو غمے رمضان باقی رکھنا ہو تو آدمی خاموش رہے خاموشی میں آدمی کچھ سوچتا رہتا رمضان جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے لیکن ہمارے عموماً اس کا ماحول ملتا نہیں ہے جس کو ملا اس کو ملا کہ آدمی کسی سے بات نہ کرے اور اپنی کیفیات میں رہے اب دیکھیے جو بالکل چپ ہو جاتے ہیں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ رو یہ کچھ بولے تاکہ اس کا صدمہ ختم ہو جیسے وہ کچھ کرتا ہے اس کا صدمہ ترت آگے پیچھے ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کی اپنی کیفیت بحال ہو جاتی ہے تو لوگوں کی سوچ تبدیل ہوتی ہے کیفیات تبدیل ہوتی ہے حالت تبدیل ہوتی ہے ایک جیسی کیفیت حربت نہیں رہتی ہے, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے تو کیفیات کا تبدیل ہونا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے یار یہ تھوڑی دیر پہلے ابھی تھوڑی دیر بہت یوں کر رہا ہے بلکہ اگر وہ رو رہا ہے اس کو دیکھ کر آپ رونا شروع کر دو ارے اسی بات پہ رو لو اس کو رونا آ رہا ہے مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا اس سے افسوس ہو رہا ہے مجھے افسوس کیوں نہیں ہو رہا کیمرے میں اگر آپ وہ روتا ہوا نظر آتا ہے یہ دیکھو کیمرے میں دیکھ کر رو رہا ہے خدا کا خوف کریں خدا کا خوف کریں آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ کیمرے میں دیکھ کر رو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیمرے میں دیکھ کر نہیں رو رہا ہے اے ان کیمرے والوں کو تھوڑا کہیں سے جانتا ہوں یہ کیا کرتے پتہ ہے یہ ڈھونڈتے رونے والے چہرے آئیے بازو میں نے تو دیکھا یہ ڈھونڈتے رونے والے چہرے جو رو رہا ہوتا ہے نا اس کے اوپر کیمرہ لے کے چلے جاتے ہیں اب اس کے اوپر جب کیمرہ لے کے جاتے ہیں تو اس کی توجہ چلی جاتی ہے آپ نے بولا کہ کیمرا دیکھ کر رو رہا ہے وہ رو رہا تھا اسے اس دیکھ کر کیمرہ گیا ہے وہ کیمرہ دیکھ کر نہیں رو رہا ہوتا ہمیں اس نے میں سے رکھنا چاہیے بل فرض بل فرض بل فرض وہ کیمرہ دیکھ کر ہی رو رہا ہے وہ دکھانے کے لیے رو رہا ہے وہ دکھانے کے لیے ہی کر رہا ہے کر رہا ہے ہمارے پاس پھر بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے ہم اس کے بارے میں بدگمانی کر کے ہم کون سا سوبھاؤ کما لیں گے اگر ہم اچھا گمان رکھتے ہیں دیکھو بےچارا کیسا رو رہا ہے ہائے ہائے میں آپ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسے کئی رونے والے ہم نے چینل پہ دیکھے ٹی وی پر کہ جنہیں دیکھ کر اپنے کو مطلب کہ وہ گھبرا چڑھ جاتی ہے جیسے ان کو دیکھو جیسے آنکھیں بھر جاتی ہیں کسے خطا کے بندے کسے رو رہے ہیں چہرہ بھر جاتا ہے ان کا آنسو سے آپ بھی رو رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے ہاں رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے رو آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب ارض وجاللہ کے حضور گریا و زاری فرماتے تھے صاحبۂ کلام علیہ قفرت گریا و زاری فرماتے تھے کاملین کامل سے گریا و ضاری فرماتے تھے کئی کئی دن تک ان کی کیسیات بنتی رہتی تھی اولیاء کاملین کی کئی کئی دنوں تک کیسیات بنتی رہتی تھی آپ اتنے بزرگانے دین کے ہزاروں بزرگان پڑے ہوں گے آپ نے تقریباً سب کی سیرت میں ان کا خوفے خدا میں غم میں رونا ہی دیکھا ہوگا یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ان چیزوں پر غور کریں اور بدگمانی سے خود کو بچائیں خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بدگمانی کی طرف نہ جانے دیں یہ نا. خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بدگمانی کی طرف نہ جانے دیں ایسے عمل بھی نہ کریں جس سے کوئی ہمارے بارے بد میں بدگمانی کرے جو بد گمانی یہ بڑی مطلب انسان شیتان لاتا ہے نا آپ کو بتایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے میں ایک رات زیارت کے لیے حاضر ہوئی کچھ دیر بات ہوئی واپسی کھڑے ہو کے جانے لگی تو اسی وقت انصار کے دو شخص وہاں سے گزرے جب انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز چل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ چلو میرے ساتھ یہ تمہاری ماں یعنی میری زوجا ابل مومنی سخی اب انتہائی ہے ان دونوں نے کہا سفان اللہ یا رسول اللہ یا اللہ کے رسول شاید آپ ہمیں یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم کوئی بدگمانی نہ کر لیں یہ ہر ممکن نہیں پس سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں برا خیال نہ ڈال دے یعنی تم بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جاؤ دیکھیے دونوں چیزیں بیان کر دیں بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جاؤ بدگمانی کی مذمت بھی فرما دی اور پھر قیامت تک کے لیے اپنے غلاموں کو یہ بھی سمجھا دیا کہ ایسا کام بھی مت کرو بالخصوص جو مرجا ہوتے ہیں جن کی طرف لوگوں کا ملان ہوتا ہے جنہیں دیکھ کر لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بالخصوص کہ پھر ایسا کام نہ کرو کہ لوگ بدگمانی کریں ان چیزوں سے بچو جس سے لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانی پیدا ہو اس لیے واضح طور پر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کرو تو اپنے اس کام کے کرنے کی وجوہات ان کی عقلوں کے مطابق بیان کرو تاکہ انہیں تمہارے بارے بدگمانی نہ ہو میں مثال دیتا ہوں امیر نے سنت کی ابھی ذہن مثال ایک ذہن میں کہ امیر اللہ سنت کی ایک طبیعت ہے آپ کو زمزم سے بڑا مطلب کہ اس طرح محبت ہے اور بڑا زمزم سا آپ کو لگاؤ ہے اس طرح کے آپ کو اس بات کی بڑی ہیرس ہے کہ زمزم ہو تو میں زمزم پیتا رہتا میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر نیچے جب آپ تشریف لاتے ہیں کہ یا کسی وقت میں بھی زمزم مجھے مل جائے تب زمزم کب زمزم کا پانی پیتے ہیں اب زمزم جسے ہم کہتے ہیں ایسے کئی مطلب دیکھا ہے جیسے آپ نے کوزے میں وہ پانی بھرا اب میں बातें کی باتیں بتا رہا ہوں تو پاپا کی اجازت بھی कि अपने کہ آپ نے وہ جو کوزا ہے آپ کے پاس پانی کا उसके ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے پانی بھرا اب پانی کیوں کہ پانی تو پانی ہے بوتل بھی آپ کی کوئی اتنی زیادہ اتنا فرق نہیں ہوتا تو پانی بھرا پانی بھرنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا کر پانی پینے کے بعد خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زمزم تھا اس لیے میں نے کھڑے کر پانی پیا یہ زمزم تھا میں نے اس لیے کڑے کر پانی پیا تو آپ غور کیجیے یہ کیا ہے یہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہ ہو پاپا کھڑے کھڑے پانی پیتے جب کہ یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے گناہ نہیں ہے لیکن ایک لوگوں کو دعوت دینا کہ بیٹھ کر پانی پیو اور پھر خود ایسا کرنا تو اس طرح کئی ایسی چیزیں جو امیل و کو میں نے دیکھا کہ وزاحت کرتے رہا آپ نے مدنی مذاکرے میں دیکھا کہ اپنی ذات کے بارے میں کتنی وساطیں کرتے ہیں کل نماز کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے کتنی وساطیں کر دیں کیونکہ اپنے ماننے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے سے بدگمانی سے بچانا یہ بھی شیوان مطلوب ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی درس ملا اللہ تعالی ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق تھا فرمائے اور ہمیں بدگمانی سے ہی بچائے اور ایسے اعمال سے بچائے جس سے لوگ بد گمان ہو بد کے بارے میں یہ مقتب المدینہ کا رسالہ ہے بدگمانی نام ہی بدگمانی ہے مقتب المدینہ سے کیسے بھی ملتی ہے بدگمانی کسے کہتے ہیں یہ رسالہ بہت پیارا ہے اسے بدگمانی کے بارے میں بہت عنوان ہے چونسٹھ صفحات کا یہ کتاب رسالا ہے 64 پیجز کا اسے ضرور حاصل کریں اور اسے پڑھیں انشاءاللہ شاء اللہ تباء بہت سارے آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوں گے اس کے جواب آپ کو اس رسالے میں مل جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حسن زن کا بیکر بنائے حسن زن کے بارے میں حدیث لکھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا حسن زنی من حسن عبادتی نیک گمان عبادت نیک گمان یعنی حسن زن یہ عمدہ عبادت ہے اچھا گمان یہ عمدہ عبادت ہے اللہ تعالی ہمیں بد گمانی سے محفوظ فرمائے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ولا تجسو یعنی دوسروں کے اے بنا ڈھونڈو ہائے اس کے متعلق آپ کو آئیے پہلے میں چند روایتیں سناتا ہوں پھر انشاءاللہ کچھ بیان گیبت کے بارے میں سنیں گے ایب ڈھونڈنا دوسروں کے ایبوں کو ٹٹولنا تو میرے نا یعنی کسی کے ذاتی معاملات اور کردار کو جاننے کے در پہ نہ رہو کیونکہ تمہاری حرکت لوگوں کا چین و سکون برباد کر ڈالے گی جس سے بھی تمہاری اس بری عادت کا پتا چلے گا وہ تم سے نفرت کرے گا دوسروں کو تم سے بچتے رہنے کی تاقی کرتا رہے گا تم معاشرے میں تنہا رہ جاؤ گے تمہاری مدد تو در درکنار کوئی تمہارے قریب آنا بھی گوارہ نہ کرے گا یہ اتنی بری عادت ہے تجسس تو میں رہنا یہ دکاندار ایک دوسرے کی بڑی ٹو میں رہتے ہیں آپ کو بہت تجربہ ہوگا ڈرتا رہتا تو ارے دیکھ یہ چپا کے لے جانا کپڑے میں باندھ کے لے جانا اس کو سیمپل وغیرہ ہوتے ہیں نا میں مارکیٹ میں تھوڑا بہت رہا تھا تو مجھے اس کا اندازہ تھا اس کو چپا کر کپڑے میں لپیٹ کے لے جاتا فلاں دکاندار نہ دیکھے اب فلاں دکاندار دیکھے گا یہ میرے ساتھ یہ کرے گا میں یہ اب کوئی واضح کری نہ نہیں اس کے بارے میں یہ گھمان گا ان پھر بعد دکانداروں کی واقعی اگر ایسی ہے کہ وہ دوسروں کی چیزیں دیکھتے ہیں پھر آدمی پیچھے بھیجیں گے دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ کتاب لے کے جا رہا ہے دک دکھ دکھ دکھ دکھ کس کو سیمپل دیکھ آئے گا دیکھتے ذرا پوچھ کیا کیا ریٹ لگ رہا لگ رہا ہے ذرا معلوم تو کر کے نا ہے کیا ہے کیا اس کے ہاتھ میں کیا چیک کر کیا پیچھے بدا آدمی پیچھے بجاتے ہیں مارکیٹوں میں رکھے ہوئے لوگوں نے مارکیٹ دکانداروں نے اپنے کاردے رکھے ہوئے اس کی گے اس کی اس کے گاہ کے پیچھے بھیجیں گے اس کے پیچھے بھیجیں گے کے پیچھے بھیجتے رہتے ہیں ٹو میں لگے رہتے ہیں اس میں اور بھی کئی قسم کے مطلب نہ کرنے والے کاموں میں یہ لوگ پڑے رہتے ہیں عجیب قسم کے فطرت ہے ارے بھائی سکون سے بیٹھے رہو کاروبار کرو کام کاج کرو پڑوسی پڑوسی کے ٹو میں رہے گا تو بچہ آئے گا تو اسے دس سوال کر لیں گے ام ابو کیا کر رہے ہیں ارے بھائی خدا کا خوف کریں یہ کو پوچھنے کی بات ہے بچے سے امی ابو کیا کر رہے ہیں سوال ناجائز ہوگی میں اس کا نہیں کہہ رہا ہر سوال ناجائز ہو گناہ کے لیکن کھائی نہ کھائی انچاج کرنا یار خالی خالی, خالی مطلب کہ کیا پکایا آج آپ کے گھر میں ممی نے اب بےچارے کو کیوں میں ڈالتے ہو ان کی کیا پتہ گھر کے حالات کیسے ہیں ابو کیا لائیں اچھا باہر سے آئے ہو آپ کے بھائی کیا لائے آپ کے لیے کیوں کیا آپ کو پڑھی کیا ہے یار یہ ساری چیزیں پوچھنے کی بچے کتنے ہیں آپ کی بہنیں کتنی ہیں میں اس کو اس کے زب میں نہیں بیان کر رہا میں یہ تو الگ سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری ایک وہ عادت آدت گئی ہے ترا تراہ کی باتیں پوچھنے کی یہ تو تو تو میں لگا تجسوے جاسوسی کرتا ہے لیکن یہاں تو میں ایک الگ سے ہٹ کر ایک آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی طبیعت کے اندر یہ اسی اسی سے باہر آ جائے نا بارڈر پر کیوں جا رہے ہیں ہم لوگ کہ پھر ہم کسی اور آگے ایسے کام میں پڑے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی طرف لے جائے پھر اگر کسی کا پتا چل گیا کیونکہ یہ بدگمانی جب ہوتی ہے نا تو اپنے گمان کو قائم کرنے کے لیے جا کا جب بدگمانی ہوئی تو میں نے ان کو کہہ دیا یار تمہیں پتہ چلا کیا فلاں یوں کر رہا تھا اور وہ بھی کہہ رہا اچھا اچھا واقعی نہیں یار واقعی ایسا کر رہا تھا او میں تو اس کو پتا نہیں ویسا سمجھ پاتا ہوں کیا بات بتا دی ارے بھائی آپ وہ آپ کو ایک مسلمان کا ہے بتا رہا ہے خود ہی تھوڑی بتا رہا ہے یا اتنا مطلب جھوم رہے ہو وہ ایک مسلمان کا ہے بتا رہا ہے ایب سن کر یہ کہنے کے بجائے یار تمہیں شرم نہیں آتی اپنے مسلمان بھائی کا ایب ظاہر کر رہے ہو تمہیں کیسے پتا چلا آپ یہ پوچھتے کیوں رہی ہے تمہیں کیسے پتا چلا تمہارے پاس گواہ ہے کوئی ہے اپنے بھائی اور آپ دیکھیے ہر کوئی بیٹھ کر کسی نہ کسی کی علا ماشاء اللہ بچے وہ لوگوں کی بھی تعداد ہے لیکن بیٹھ کر کسی نہ کسی, کسی نہ کسی کسی نہ کسی کسی نہ کسی کو تو مطلب پوائنٹ آؤٹ کرتے ہی رہتے ہیں ارے اس کا پتہ چلا ارے اس کا پتا چلا ارے اس کا دیکھا اس کا دیکھا تو سنا اس کی بات کیا ارے وہ نہیں نا اس کے ساتھ یوں ہوں گے اس میں نہ کوئی پاک دامن عورت چھوڑتے ہیں نہ کوئی مطلب مرد چھوڑتے ہیں نہ کسی کو مطلب چھوڑتے ہیں نہ پڑوسی چھوڑتے نہ مطلب بھائی بہن چھوڑتے ہیں. عجیب و غریب فطرت بن گئی ہے طرح طرح کے بس اے بیان کرنے کی عادت پڑ گئی ہے اب وہ اس کو تھوڑا جا تو وہ اپنے بدگمانی کے پختہ کرنے کے لیے بھی تجسس کرتا ہے اور ترا ترا پھر اس کے اندر گنہوں میں مفتلا ہو جاتا ہے ہم لوگ شریف کیوں نہیں بن جاتے سترے کیوں نہیں بن جاتے بالکل صاف ستھرے بن جائیں یہ نیچر کیوں نہیں بنتا ہمارا کہ ہمارے کانوں کو کسی کی برائی سننے کی عادت ہی نہیں ہونی چاہیے ہماری طلب نہیں ہونی چاہیے ہماری طلب بھی نہیں ہونی چاہیے کوئی آ کر کسی کے بارے میں کہنا شروع کرے اب ڈر جانا چاہیے کہ یا تو کوئی بدگمانی والی بات نہ ہو یا کسی کا ایب بیان کرنے والی بات نہ ہو کوئی تہمت یا بہتان والی بات نہ ہو کوئی قیمت والی بات نہ ہو ہمیں ڈرنا چاہیے ان چیزوں میں پڑھنا یہ, یہ, یہ کس نے مطلب کہ اس کی اجازت دے دی ہم کو اور اگر ہم سب مل کر یہ نیچر بنا لیں ہم तो جو اس طرح کی की जो بجائی کرتے करते हैं جو مدد کی ادھر اس کی उसकी لگاتے ہیں یہ سب सब آ جائیں گے اس میں بعض اوقات اطلاعات کے مطابق یہ جو گھروں میں کام کرتی ہیں سب نہیں ہوتی ہوں گی گھروں میں کام کرتی ہیں ان کا بھی کردار ہوتا ہے یہ ڈرائیوروں کا بھی کردار ہوتا ہے چوکیداروں کا, کا بھی اس میں اوقات کردار ہوتا ہے ایک دوسرے کے چوکی دار دوستی ہو جاتی ہے قریب قریب ڈرائیوروں کے آپ گھر وہ گاڑی پارک کر کے باہر آ بیٹھ کے اوپر اس کا اس کے جاتا ہے اور کدھر ادھر لے کر گیا تھا اور وہ صاحب کی بیگم صاحب کی بچوں کی اس کی برائیاں بیان کریں گے وہ ڈرائیور اس کی برائیاں بیان کرے گا وہ یہ کریں گے وہ یہ کریں گے اتنا مزاج عجیب ہوگا پھر احتیاط کا ہمارا بھی ذہن نہیں ہے احتیاط کا ہمارا بھی ذہن نہیں ہے ہم بھی اپنا پیٹ ہر ایک کے سامنے ہلکا کرنے کے آدھی بن گئے بھلے اپنے گھر کا بیان کرتے رہتے ہم درد ہی ملتی ہے نا نہیں نہیں ہو ہو آپ کے ساتھ تو بہت غلط ہو رہا ہے او ہو ہو اور جناب اس کو تو اور دس باتیں یاد آئیں گی میرے ساتھ گرد تھا نا اور دس باتیں یاد آئیں گی کہ اور میں اس سے ہمدردی لوں اور پھر خاندان کی پھر وہ برائیاں بیان کر کے ہمدردی دیں گے میرے ساتھ اس نے بھی یوں کیا میں دوست نے بھی یوں کیا میرے بیٹے نے بھی یوں کیا تو میرے فلاں نے بھی یوں کیا وہ کرتا رہے گا اور آپ اپنا پیڑ اس کو نکالتے رہیں گے وہ آپ کے جنم جمع کرتا رہے گا پھر ایک دن آئے گا کہ اس کو نوکری سے نکالنے میں ڈر لگے گا کہ اس کو تو میرے سارے راج دیے ہوئے پھر آپ کے منہ سے نکلے گا او ہو ہو ہو اس کو نکالیں گے تو یہ تو روڈ کے بیچ میں آ کر ہمارا مطلب ہے کچرا کر دے گا تو آپ کو پیڑے سے پے وجہ کریں کیا ضرورت ہے یہ حکمت کی باتیں اور اپنے اندر اس طرح کے مزاج پیدا کیجیے نہ کسی کے بارے میں بیجا سوالت کیجیے بلا حاجت شرح بلا ضرورت شرح بلا مسلط شرح خالی خالی کے بچے کتنے ہیں یہ کتنے ہیں, وہ کتنے پڑھے ہی نہ کام کے کاموں میں پڑھے رہے ہیں تو نہ کرنے والے کاموں سے بچ جائیں گے اگر کام کے کام نہیں کریں گے تو نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے ویری سمپل تمہیں تجسس سے کچھ حرض کر رہا تھا حضرت معاویہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خود سنا اگر تم نے لوگوں کے عیو تلاش کیے تو تم ان کو ضائع کر دو گے یعنی وہ تم سے دور ہو جائیں گے اور تم خود و خوار ہو کر تنہا رہ جاؤ گے کہ یار اس سے دور رہنا ہو اس سے ہونا بھائی ہاں اب اس کا کام یہی ہے کہ یہ پڑتا رہتا کیا ہوا کیا بات ہو رہی ہے وہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں ذرا دیکھنا ذرا پوچھنا کیا ہو رہا ہے بیٹا گھر جا کے دیکھ کر رہا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ارے بھائی چپچا بیٹھے رہو نا اپنے گھر کے اندر بھائی کیا پاج کرنے کی یار آپ لوگوں کو تسلی کرے تسلی کریں بیٹر ہے آپ کے مطلب کی بات ہوگی تو خود آپ کو بات آپ کے پاس آئے گی یا یاد رکھیے گا کہ کوئی بات کے پاس جانے کے بجائے انتظار کرے کہ اگر اس کے مطلب کی بات ہوئی تو بات خود چل کر اس کے پاس آئے گی اس کو کیا ضرورت ہے جانے کی یہ ہمارے مزاج ہے پھر ایسا شخص اکیلا رہ جائے گا ضائع کر دے گا نا لوگ سے دور بھاگیں گے یار یہ تو ہے پٹول پہ اس کو اگر گھر کا یہ پتہ چل جائے کہ پتہ چل چار آدمی میں جا کے بیان کرے گا اس کی فطرت ہے چگل خور بھی ہوتے ہیں اس میں کئی چگل خور ہوتا ہے چگل خور کا جنت ہران ہے ایک اور حدیث سنیے حضرت سومان نبی اللہ تعالی انہوں نے بتایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ حسن فرمائے لوگوں کو ایزا نہ دو اور انہیں شرمندہ نہ کرو اور ان کی پوشیدہ باتوں کی تو نہ لگاؤ کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر کے اس سے اس کے اپنے گھر ہی میں ذریب و خوار کر دیتا ہے اب ایک تو ہر شخص میں ہوتے ہیں نا یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے ایبوں پردہ ڈالا ہوا ہے وہ چاہتا تو اس کے, بندے میں اس کے بندے بھی ایک دوسرے کا پردہ فاش نہ کرے وہ چاہتا ہے رب کریم اس کی اس کے ارشادات یہ جو مفرسی نے لکھا کہ جب اس نے ہمارے ابو کو چھپایا تو چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی اپنے دوسرے بندے کے ابو کو چھپائے جب تک کہ کسی کا اے بیان کرنا ہم پر شران واجب نہ ہو جائے شریعت اس کی اجازت ہے ہمیں بیان نہیں کرنا اس چاہیے صورتیں ہیں جو جیبت کے باب میں بھی آتی ہیں ایک شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کرنا چاہتا ہے اب وہ ہم سے آ کر پوچھتا ہے کہ یار وہ آپ کا دوست ہے یا آپ اس کو جانتے ہیں میں اپنی بیٹی کا اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کوئی خرابی تو نہیں ہے اب وہ پرٹیکولر خرابی جس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اس کے اندر وہ ایپ کی وجہ سے اس کی بیٹی کو نقصان پہنچے گا تو آپ اس کا وہ پرٹیکولر ایپ بتا سکتے ہیں کوئی کسی سے اشتراک کرتا ہے بزنس کرنا چاہتا ہے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے پیسے لگانا چاہتا ہے اب آپ سے آ کے مشورہ کرتا ہے یار میرے پاس پچاس لاکھ روپئے میں اس کے ساتھ کاروبار میں کل لگانا چاہتا ہوں آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں اب اس کی دیگر ایک بھی اگر آپ کو پتا ہے تو ہر ایک بیان کرنے کا نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیٹر ہے پیسے کھا جاتا ہے مارکیٹ کو بھی لوگوں کو لیا ہوا ہے بڑا شریف بن کر سامنے آتا ہے وائٹ کالر بن کر بیٹھتا ہے وہ بڑی, بڑی بڑی بڑی مطلب باتیں بھی سناتا ہے میرا یوں بزنس ہے میرا ادھر امپورٹ ہے ادھر ایکسپورٹ ہے ادھر لگے ہیں ادھر لگے ہوئے ہیں آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اٹھا کے پانچ پچاس لاکھ روپے پکڑا دو گے اور وہ تھوڑے کے بعد ہی کے 50 لاکھ میں لاکھ لاکھ دو دو لاکھ روپے مہینہ دیتا رہے گا آپ خوش ہو جائے گا یار بڑا نیٹ آدمی یار بڑا اچھا آدمی میرے کو پیسے دیتا ارے بھائی آپ ہی کے پچاس لاکھ میں سے آپ کو دو پانچ آٹھ لاکھ روپے دے دے گا آپ خوش ہو جاؤ گے اور بچہ لے کر نکل جائے گا جب آپ کو آپ پچاس لاکھ میں جب آپ کو دس لاکھ روپے ملیں گے آپ کو لگے گا یہ نفے کے نام پر ملے ملے ہوں گے یہ آپ ہی کے پچاس میں چالیس رہے گا اس کے پاس تو وہ پتہ ہے کہ دس دوں گا تو پچاس اور دے گا دس دوں پچاس دس اور سارے سے نہیں ہوتے مگر یہ ہے یا نہیں مارکیٹ میں کہتے ہیں نا جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر بہت سورتیں ہوتی ہے چیچر ہے تو اس کو بتا دے گا یار یہ پیسے اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو اس طرح رواج مانتا ہے کہ فاجر کو مشہور کرو کہ لوگ اس کو کب پہچانے گا جو اس کی صورتیں شریعت میں بیان کیے وہ بیان کرنے کی اجازت ساری تو آپ نے کالا چٹا کھول کے بیان نہیں کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کی عزت کا محفوظ بنائے نہ کہ ان کی عزت کو پاما کیونکہ مسلمان کی ایک عزت مقام معیار ہر ایک کو اس طرح اس کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی عضرت اس میں منازر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومین تو اپنے مسلمان بھائی کا عضور تلاش کرتا ہے جبکہ منافق اپنے بھائیوں کی غلطیاں تلاش کرتا پھرتا ہے یعنی ایمان کی علامت لوگوں کے عضور قبول کرنا ہے جبکہ ان،, ان غلطیوں کو تلاش کرنا نفاق کی نشانی ہے تو یہاں تھوڑی سی بات میں نے تجسس کے حوالے سے آپ کو بیان کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی بیماریوں سے بھی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے محفوظ فرمائے اب اس آیت کریمہ میں جو میں نے آخر میں بیان کیا وہ تھا جیبت اب غیبت کے بارے میں الحمدللہ للہ دعوت اسلامی کا یہ ایک تورہ امتیاز ہے جیسے گیبت کے خلاف پیسہ اعلانے جنگ کیا ہوا ہے کہ دیکھتے رہ جائیں گی کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور تغل خور چغل یہ اعلان یہ نعرہ آپ بھی لگائیے اور جیبت کے بارے میں امر اللہ سنت نے ہمیں باقاعدہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی جامع کتاب دی ہے اس میں اس کے علاوہ بھی کئی اور مضامین موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جیبت کی تباہ کروں سے بچائے چنانچہ جو آیت کریم بیان کی بولا یگ باوید باویدہ اور تم میں سے کوئی کسی کی جیبت نہ کرے یہ کس قدر مکرو غلیظ اور گندہ عمل ہے اس کا اندازہ قرآن کی اسی مثال سے لگائیں میں تن فکری تم ہو تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا تم اسے برائی سمجھتے ہو اب اس مثال پر آپ غور کیجئے کہ جیبت کی شدت راہت کو کس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے ایک تو انسان کسی انسان کا گوشت کھانا کب برداشت کر سکتا ہے پھر وہ بھی اپنے بھائی کا اور وہ بھی مردہ بھائی کا کس قدر گھناؤں بات ہے اور گیبت کرنے والا گویا مردہ بھائی کا ہی گوشت کھاتا ہے اب گیبت کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت میں آپ کو گیبت کی تباہ کاریاں کتاب سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں شری بدرو تریقہ اچت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گیبت کی تعریف اس طرح بیان کی کسی شخص کے پوشیدہ عیب اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا یہ گیبت ہے مزید تعریفیں بھی ہیں گیبت کے بارے میں تو پیچھے سے کسی کا عیب بیان نہ کرے کہ جناب اس کو برا لگے گا ظاہر ہے اور یہاں بھی مقصد ایزا مسلم ہے تو اس کو ایزا ہوگی اس کو تکلیف پہنچے گا اس نے میرے بارے میں ایسی بات کی تو اللہ تعالی ہمیں جبت سے بھی محفوظ فرمائے جبت یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے میں یہاں پر جبت کی بیس تباہ کاریاں آپ کو بیان کر رہا ہوں شاید میرے سننے والے خائ... خائفین جو ہوں ان کے بدن میں جھڑ جھڑی کی لہر دوڑ جائے اور وہ اپنی زبان کو دوسروں کی برائی بیان کرنے سے روک لیں کہ نہیں کریں اب جیگت تھام کر ملاحظہ کیجیے غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے غیبت برے خاتمے کا سبب ہے با غیبت کرنے والے کو کی دعا قبول نہیں ہوتی غیبت سے نماز روزے کے نورانیت چلی جاتی ہے غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنر میں داخل ہوگا الغرض غیبت گناہ کبیرہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے غیبت زنا سے سخت تر ہے مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے ریبت کرنے والے کو جہنمے مردار کھانا پڑے گا ریبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے قیبت کرنے والا قبر میں گرفتار ہوگا غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو کو بار بار چھل رہا ہوگا کرنے والے کو اس کے پہلو سے گوشت کر کھلایا جا رہا تھا بت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا جی کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا ضیبت کرنے والا گیبت کرنے والا جہنم یا کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دو رہا ہوگا اور اس سے جہنما بھی بےزار ہوں گے گیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا المان المان المان وال حفیظ اے اے, اے اے کیا بنے گا بیچے بیچے سوامی بھائی ماں باپ بھائی بہن بیوی ساس بہو سسر داماد نند بھوج بلکہ اہل خانہ و خاندان نیز استاد شاگرد سیٹ نوکر تاجر گھار افسر مزدور مالدار, مالدار و نادار حاکی محکم دنیا دار دین دار بوڑھا ہو جوان ہو الغرض تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان کی بھاری اکثریت اس وقت گیبر کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے افسوس صد کروڑ افسوس بے جا بک بک کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی مجلس بیٹھک عموماً جیبت سے خالی نہیں ہوتی او کو موضوع نہیں ملتا اس کی برا اس کی برا اس کی برا اس کی برا خوبی ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں ایک دوسرے کی خوبیاں نظر ہی نہیں آتی اللہ تعالی ہم سب کو جیبت کی ہولناکیوں سے پیارے حبیب کے صدقے میں محفوظ فرمائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کا محافظ بنائیں حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو طلحہ بن صاحل انصاری ربی اللہ تعالیٰ علم بتاتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس محفیر میں کسی مسلمان کی بے عزتی اور آورو ریزی کی جا رہی ہو وہاں جو مسلمان بھی موجود ہوگا اور اپنے بھائی کی بے عزتی پر راضی ہوگا اللہ ازب جل اس سے اس مقام پر ذریعہ رسوا کرے گا جہاں وہ با عزت بننا چاہتا ہو اور جس جگہ کسی مسلمان کی بے عزتی اور توہین کی جا رہی ہو وہاں جو مسلمان بے عزتی کیے جانے مسلمان کی حمایت کرے گا اللہ اس کی وہاں مدد اللہ حمایت کرے گا بے عزتی کیے جانے والے کی حمایت کرے گا اللہ اس کی وہاں مدد کرے گا جہاں وہ مدد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی وہاں پر بزتی ہو رہی ہے زلیل ہو رہا ہے تو اپنے اس بھائی کی حمایت کرو اس کو زلیل اور اس کو ہونے سے بچاؤ نہ کہ اس کے زلی رسوا ہونے میں مدد کرو احترام مسلم کا یہاں درس دیا جا رہا ہے مومین کی عظمت کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے ایک اور حدیث سنیے جو کسی مسلمان کی عزت ریزی سے لوگوں کو منع کرے اللہ قیامت کے دن اس سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا یعنی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا ایک اور حدیث سنیے جس نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی اس کی عدم موجودگی میں اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا ایک اور حدیث سنی ہے جس نے لوگوں کو قیبت کے ذریعے اپنے بھائی کی عزتی کرنے سے روکا اس کا اللہ پر حق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے تو یہ سارے فضائل ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو ذلیل ہونے سے بچائیں نہ کہ بیٹھ کر اس کی قیبت کریں الٹا ہمیں تو اپنا ذہن ایسا رکھنا چاہیے کہ اگر کہیں اپنے بھائی کی قیمت ہو رہی ہے فوراً تو بھول افطفر اللہ ہو رہا مطلب کنفرم کیبت ہے اپنے بھائیوں کو گیمت سے بچانا ہے ہم کو نہ کہ ہم نے گیبت میں پڑ جانا ہے نہ کہ گیبتیں سننی ہے کیونکہ گیبت سننا بھی حرام ہے جہاں جہاں اجازت شرح ملی ہوئی ہے وہاں ملی ہوئی ہے جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے اس کتاب کا مطالعہ کریں گت کی تواہ کاریا آپ دیکھیے اتنی ماشاءاللہ اللہ پانچ سو سے زائد صفحات کی یہ کتاب اس میں کیا نہیں ہوگا تاج بہ میں داماد میں سسر میں تاجر میں ہر طبقے میں جہاں جہاں جو جو کیمتیں کیا جا ہوں اٹھارہ سب سے زیادہ مثالیں اذان کا جواب دیتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ اکبر واہ قدو اللہ <سؤال> الا <سؤال> اللہ قدو اللہ الا ل ہمارا یوم سلو اللہ حبیب میرے مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالی ہم سب کو عبت سے بچا کر کہ اب بس سب مل کر ہم نیت کر لیں نہ برائی کریں نہ برائی سنیں برائی کریں نہ برائی سنیں نہ برائی دیکھیں نہ تو میں جائیں نہ بدگمانیاں کریں اس طرح ایک اچھی ستھری سوچ مزاج کے ساتھ زندگی گزاریں ہمارا گھر ہمارا معاشرہ ہمارا محلہ تو ممن و سکون کا بارہ بن جائے گا ایک دوسرے کی عزت جان و مال کا تحفظ کرنے کی ہم سوچ پیدا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا ہند نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے امیر اللہ سنت